اللہ اکبر،, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے ان میں ختاب نہیں ہے اللہ سے آپ ایک بڑی حقیقت ہے جس کو ریپیٹ کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ، اس میں اللہ سے خطاب نہیں سبحان کا جب کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر سبحان کم دیکھ اب یہاں خطاب نہیں یہاں ضمیر کاف کی گئی ہے یہاں پہ آپ مخاطب ہیں اللہ سے یہاں انائے صغیر انائے کبیر کے سامنے کھڑی ہے اس اعتبار سے ذکر جو ہے جس کو عام طور پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ, الحمدللہ. یہ در حقیقت ایک جملہ خبریہ ہے آپ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں بہت بڑی حقیقت ہے لیکن جب آپ نحمدوں کا و نستعینوں کا و نستوں کا ونو منوبے کا اب یہاں خطاب ہے حمد بھی کر رہے ہیں استعانت بھی کر رہے ہیں سورہ فاتحہ میں بھی درمیانی آیات جو ہے وہ خطاب کی ہے وہ کلائمیکس ہے اس کا ایاک یا کا ایاک نستعین یا کا پہلی تین آیات غائبانہ ذکر پر مشتمل ہے الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم چوتھی آہد میں خطاب ہے ایاک نعبد نابودیا کا نسطعین اور اس نستعین کی وضاحت پھر آگے ہے اہ دن المستقیم المستقیب سراط النزین عمتا علیہ غیر المقدوب علیہ ولین اس اعتبار سے اپ لوڈ کر لیجیے کہ سلاد کی روح دعا ہے اب آئیے دوسرا بادلہ سواد لام یہ یہ ماندہ آتا ہے آگ جلانے کے لیے اس کو باب اختیار میں کہیں گے اس طلاح تاپنا آگ تاپنا سردی ہے شدید لال لقم تستلون حضرت موسا علیہ السلام نے کہا تھا اپنے اپنے گھر والوں سے سرد رات تھی جا رہے تھے مصر کی طرف مدین سے راستہ بھی کہیں بھول گئے ہیں بڑی شدید سردی بھی ہے کہیں سے آگ کی چنگاری نظر آئی ہے لال لی آتی کنبے خبر اور جذبتی منار لال لقم پستلون کہیں نفزی غلطی ہو سکتی ہے اس میں حضرت ابوسا نے چونکہ یہ قول کئی جگہ قرار میں نقل ہوا ہے جو فرمایال آیال سے کہ تم یہاں ٹھہرو میں جاتا ہوں مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے کچھ آگ کا کوئی چنگاری لے آؤں وہاں سے تاکہ تم ہم آگ روشن کر تو تم تاپ سکو تو سواد لام یہ کا مادہ ہے آگ روشن کرنا جلانا حرارت حاصل کرنا حرارت پہنچانا یہ سواد لام یہ ہے اور اگر اس سے ہے چنانچے سلے النار کہتے ہیں داخل ہونا آگ میں سلے النار آگ میں داخل ہو گیا قرآن مجید میں یہ آتا ہے باب افعال سے فسوف نسلی ہے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر تیس ہم انقریب انہیں داخل کر دیں گے آگ میں جھونک دیں گے آگ میں انہیں تپائیں گے آگ پر نسلی ہے اسی طریقے سے سورہ مریم کی آیت نمبر ستر میں آیا ہے ہم اولا بحاس کہ جو ہر قوم میں سے جو سب سے بڑے ہوں گے معاندین اور مستقبرین اور مترفین اور مخالفین انبیاء اور رسول کے ان کو ہم پہلے نکال لیں گے ہم اولا بحا وہ جہنم میں تاپے جائیں گے سب سے پہلے سب سے پہلے ان کے اوپر عذاب جو ہے جہنم کا وہ نرم ہوگا ایک یہ مفوب ہے لیکن اس میں بھی ایک مانوی حقیقت ہے اسے نوٹ کیجئے بعض حضرات نے بڑی خوبصورت تشوی دی ہے روح انسانی یا انسان کے روحانی وجود کا جو تعلق ہے ذات باری تعالی کے ساتھ اگرچہ یہ مضامین بہت لطیف ہیں ہمارے بیان سے بہت ماورا ہیں لیکن بہرحال وہ حقائق ہیں کہ جن کو سمجھنا چاہیے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ہم کہتے ہیں بلا تشبیح اللہ کی ذات کے لیے کوئی تشوی اور تمثیل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے کسی ایک پہلو کو کسی ایک اعتبار سے ہم کسی تمثیل اور تشبیح کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں اس تشبیح و تمثیل کو تمام و کمال اس کی ذات پر جو ہے اس کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے کہیں اگر ایک جگہ وہ صحیح تصور دے گی دوسری جگہ پر وہ کہیں گمراہ کر دے گی اس لیے کسی ایک خاص پہلو تک اس کا تعلق اگر محدود رہے تو کوئی حل نہیں مثال یہ دی گئی ہے کہ ارواح انسانیہ کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وہی ہے جو سورج کا اس کی کرنوں کے ساتھ ہے سورج اور کرن یہ جو رے آف لائٹ چلی ہے سورج سے اس میں روشنی بھی ہے حرارت بھی ہے سورج سے ارب ہا ارب میل دور آ چکی ہے لیکن کیا اس کا تعلق سورج سے ملکتے ہیں سورج سے تعلق آئی ہر رے آف لائٹ اپنی جگہ انڈیویجل ہے آپ اسے پھاڑ بھی سکتے ہیں پرزم کے اندر سے گزار کر سات رنگ اس کے اندر نمایا کر ایک رے ایک شواہ انڈیویجل ہے اپنی انڈیویجولیٹی برقرار ہے وہ تمام جو ریز ہیں وہ سب کوئی ایک شہ نہیں ہے ہر رے ہر شعا جو ہے اپنی جگہ پر اپنی کے ساتھ برقرار ہے لیکن ذات باری تالا کے ساتھ تعلق منقطع نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سورج سے جب کرن چلتی ہے تو وہ سٹریٹ لائن میں نہیں ہے اس کے اندر ایک کرویچر ہے اور اس میں ایک انہرنٹ مادہ موجود ہے کہ وہ سورج جی کی طرف لوٹنا جاتی ہے وہ تو راستے میں کوئی رکاوٹ آ گئی اس نے اس کو جذب کر لیا تو بات علیحدہ ہو گئی زمین پر پڑی زمین نے اس کو جذب کر لیا اگر نہ ہو تو یہ ایک بہت طویل سرکل طے کر کے سورج میں واپس آ جائے بالکل یہی ہے آج کا مفہوم اناح و اناج اور انسانیہ کے اندر اللہ کی طرف یہ رجوع کرنے کا جو مادہ ہے جو اس کا رجحان ہے انہرنٹ ہے یہ وہی کی شہ وہی جانا چاہتی ہے یہاں تو یہ اپنے آپ کو اس خاکدان میں اس عالم سفلی میں اپنے آپ کو محبوس سمجھتی ہے یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی ہے ادنیا سجن المومن و جنت القافر مومن کے حق میں تو یہ ایک جیل خانہ ہے قید میں ہے بشنو از نئے چوہ کا بس جدائی شکایت می کند، یہ روح جب علیحدہ ہوئی ہے اللہ سے یہ دور فاصلہ ہو گیا ہے جدائی پر یہ ہمیں ہمیشہ شکوہ کرتی رہتی ہے فغان کرتی رہتی ہے اگرچہ ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے کہ ہم اس روح کی فغان اور اس کی فریاد کو سن سکیں بشنو ازن ذرا سنو تو صحیح وشنو ازن چو حکایت میں کنت بس جدائی ہاں شکایت میں اور یہ شعر اول ہے مصنبی مولانا روم کا پہلا شعر یہیں سے بات شروع ہوتی ہے بارہ ایک بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ اگر سواد لام واو کے مادمے سے سلاد ہے تب تو بات بالکل واضح ہے نماز یعنی دعا اس کا اصل جوہر ہے وہ دعا ہے اور سلاد اگر سواد لام یہ کے مادمے سے ہے تو تمازت حاصل کرنا اپنی اس روح کو گرم کرنا جیسے ہمارے جسم کو حرارت غریزی درکار ہے حرارت کم ہو جائے گی جسم بھر جائے گا اسی طرح اس روح کو بھی ایک حرارت درکار ہے یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے ہمارے اس وجود کے اندر یہ انسولیٹ ہو کر رہ گئی ہے اس میں محبوس ہو گئی ہے حیوانی وجود کے اندر اس کی حرارت کے لیے سلاد ہے اس نماز کے رشتے سے اس کی اپنی کرن جو تمہارے اندر ہے روح خداوندی روح جو ہے بلکوتی جو تمہارے اندر ہے اسے گرم کرو اس میں تماضت پیدا کرو اس کے اندر پھر حرارت حیات جیسے کہ حرارت غریزی جو ہے حیات جسمانی کے لیے ضروری ہے اس میں اصر نو ایک حرارت ایک گرم جوشی کی کیفیت پیدا کرو اس میں محبت کی اور عشق کی ایک آگ لگے اثر نو یہ ہے نماز کا اصل مقصد یہ نماز کا باطن ہے وہ نماز کا ظاہر ہے تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں مادوں سے اس کا تعلق پوری طرح قائم دو آرا اور بھی ہے وہ ذرا ریموٹ ہیں دور کی ہیں ایک تو سلا ان آگ کو کہتے ہیں اور عربی زبان میں ایک قاعدہ یہ بھی ہے باب افعال کا بھی اور باب تفریل کا بھی کہ جب اس بادے میں الف کا اضافہ ہو جاتا ہے باب افعال میں تو برکس مفہوم ہو جاتا ہے فلس فلوس کہتے پیسے کو افلاس کہتے پیسہ نہ ہو افلاس کے مانے کسی کو فلوس دینا نہیں ہے بلکہ کسی کا مفلس ہو جانا یعنی اس کے پاس فلوس نہیں رہے پیسے نہیں رہے اس طرح لفظ اسرار ہے اسرار کے معنی یہ بھی ہے بھید کے طور پر کوئی بات کسی کو بتانا اور اسرار کے مانی بھید کھول دینے کے بھی د کو بھید نہ رکھنا اسے بیان کر دینا یہ عربی زبان کا قاعدہ اسی طریقے سے باب تفریل میں مرضا وہ بیمار ہوا اور مررزہ بظاہر تو مفہوم یہ نظر آئے گا مررزہ کے معنی اس کو بیمار کر دیا لیکن نہیں مررزہ اس کے برس کا علاج کیا اور مرض کا ادارہ کر دیا یہ مررضہ ہے اسی پر قیاس کرتے ہوئے ایک رائے دی ہے لغت نے کہ فل سلا سے آگ سے نجات پانے کا نام ہے صلاح آگ سے بچا لینا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا نماز کا اصل مقصود کیا ہے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لینا جیسے مررضا کے معنی ہے مرز سے نجات پانا یا نجات دے دینا اسی طرح صلاح سے مراد ہے آگ سے بچا لینا یا آگ سے نجات دے دینا ایک اس سے بھی زیادہ ریموٹ بات ہے دور کی بات ہے یہ بات حضرات سے سنی ہے مجھے اس کو آج میں نے جتنی بھی تحقیق کی کوشش کی وقت محدود ہوتا ہے اور میں کوئی عربی لغت کا آدمی نہیں ہوں نہ لغت کا نہ ادب کا نہ صرف کا نہب کا میں نہ عارف نہ مجدد نہ محدث نہ فقیر کچھ بھی نہیں لیکن یہ کہ جو بات سنید میں آئی تھی ایک بہت بڑے عالم سے کہ یہی مادہ آتا ہے اپنے کولو کو مٹکانے کے لیے جو رقص میں کام ہوتا رقص میں سب سے بڑا عز جو ہے انسان کا چاہے وہ مرد کا رقص ہو چاہے وہ عورت کا رقص ہو سب سے زیادہ حرکت جو دی جاتی ہے وہ سورین ان کو کہتے ہیں کولوں کو تو یہ گویا کے ابتدا سے عبادت کی بھی سب سے زیادہ جو پرٹیو فارم تھی وہ یہی تھی آپ کو معلوم ہے کہ تمام جتنے بھی یہ وحشی قبائل ہیں ان میں رقص ہے اور وہ ایک خاص وجد کے ساتھ رقص ہے ہمارے ہاں بعض سلسلے جو ہیں سوفیا کے ان کے یہاں رقص ہے یا آج بھی آپ چلے جائیے قونیاں جو مولانا روم کا جہاں مقبرہ ہے وہاں آپ کو ڈانسنگ درویش ملیں گے یہ لمبی لمبی داڑھیاں اور وہ سارے ان کے جمعے اور اب ابائیں اور قبائیں اور وہ رقص کرتے وہ ایک وجد کی کیفیت ہے تو گویا کے اس اعتبار سے بھی ایک تعلق ہے کہ جب انسان پر ایک وجد کی کیفیت تاریخ ہوتی ہے اور اس وجد کے اندر پھر وہ کوئی حرکتیں کرتا ہے تو یہ گویا کے نماز کو اسی کیفیت کو مہذب شکل کے اندر اللہ تعالی نے اب ظاہر بات ہے جسم کی حرکات تو نماز میں بھی رکو بھی ہے سجود بھی ہے یہ سب کچھ ہے لیکن یہ رائے ایک عالم دین سے سننے میں آئی تھی میں نے آج جتنی کچھ بھی تحقیق کی ہے مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا البتہ یہ کہ چونکہ جو دنیا میں یہ رواج ہے پرمیٹو نیشن کے اندر یہ رقص کا بلکہ ایک منظر میں نے دیکھا تھا یہ سن چوہتر کے حج کا ہے خبر سید قریشی صاحب بھی میرے ساتھ تھے ڈاکٹر نسیم الدین صاحب بھی ساتھ تھے خواجہ نسیم الدین ہم نے نشہ دیکھا تھا حدشوں کا ایک بہت بڑا مجمعہ چلا آ رہا تھا مینا کی وادی میں یہ منا جو یعنی دن تھا یوم نہر جس کو ہم عید کہتے ہیں ہم نے دیکھا عجیب ان کی فارمیشن تھی باقاعدہ کالم جیسے ملٹری ہوتی ہے آٹھ آٹھ دست دس کے ساتھ میں کالم کی شکل میں عورتیں بھی علیحدہ دو یا تین اور مردوں کی علیحدہ اور چھنکتے ہوئے اور تھنکتے ہوئے, ہوئے آ رہے ہیں اور ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں ذکر وہی ہو رہا ہے اللہ اکبر لیکن یہ کہ ان کا وہ اور ان کا وہ تھرکنا وہ آج بھی نینگاہوں کے سامنے تو معلوم ہوا کہ انہوں نے اپنا وہ بھی جو ان کا قبائلی شعر کبھی رہا ہوگا جو بھی انداز ان کا رہا ہوگا انہوں نے اس کو ذکر الہی کے ساتھ جمع کر دیا ورلنگ درویشز یا ڈانسنگ درویشز جو ہیں انہوں نے بھی اس کو جمع کیا بہرحال یہ ایک صرف علمی دلچسپی کی بات کہہ رہا ہوں اس سے آگے اس میں کچھ نہیں آگے چلیے اللہ فی صلاتہم خاشعون خشا کسے کہتے خشا کہتے ہیں جھکاؤ جھک جانا چنانچہ خاش یا تن ابسار اہم یہ سورہ نون میں آیا آئی ہے یہ سورہ قلم میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی قیامت کے دن ان کے چہروں پر مایوسی کی سیاہی تھپی ہوئی ہوگی یہ کافروں کی کیفیت جو ہوگی فساق و فجار کی قیامت کے دن تو خاش نگاہیں شرم سے جھکی خجانت شرمندگی سے اسی طریقے سے سورہ تاہ کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں آیا ہے وہ خشاتل اسوات الرحمان فلا تسما اللہ ہم اس روز آوازیں پست ہو جائیں گی رحمان کے حضور میں پہنچ کر کوئی بلند آبازی سے بات نہیں کر سکے گا اور بس کھس کس کسی آواز آ رہی ہوگی خسر خسر کسی بات اس سے آگے کسی کی آواز سنائی نہیں دے گی سورہ حدید جو ہمارے اس منتخب نصاب کا کلائمیکس ہے آخری در سے اس میں فرمایا ان تقشا قلوبهم ذکر اللہ وما نزل من الحق کیا وقت نہیں آ گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اب میں نے یہ آوازوں کا جھک جانا نگاہوں کا جھک جانا دلوں کا جھک جانا اور یہاں نماز میں جھک جانا اس کو یوں سمجھیے کہ پورا وجود انسان کا جھک گیا ہو یہ ہے نماز صرف جسمانی جھکاؤ نہیں اس جسمانی جھکاؤ کی ایک کیفیت ہے رکو چنان کے سورہ حج کی جس جسایت کا میں نے حوالہ آج بھی دیا کل بھی دیا تھا یا یو الزین عامرکڑ جھکو اللہ کے سامنے اور اس کی آخری شکل جو ہے سجدہ ارکڑ وسجد بالکل اپنے آپ کو ڈال دو قدموں میں جیسے کہ حدور کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب تم سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو کہ گویا کہ تم نے اپنا سر اپنے مالک کے قدموں میں رکھ دیا ہے اس زمین کو زمین پر ٹکا دینا یہ عاجزی اور تظلل کا اس سے زیادہ اظہار ممکن نہیں پروسٹریشن جس کو آپ انگریزی بتاتے معلوم اپنی خودی کی نفی کر کے انسان ہے. اے خدا تیرے سامنے تیری ہی عطا کرتا اس خودی کو میں نے لا کر تیرے قدموں میں ڈال دیا ہے یہ نماز کی اصل روح ہے یہ اس کا وسط مانوی ہے یہ اس کی باطنی روح ہے اس کی ظاہری شکل کیا ہے وہ مقابلے کی آیت میں ہے اللزی فی فیض اور یہ جیسا کہ میں کل بھی ارض کر چکا ہوں آخری وص بھی آئے گا وہی سورہ مومنون میں آئے گا و لزین ہم علا صلاوات اور سورہ معرش کے اندر آئے گا و لذیل ہم اعلی صلاو فرق صرف جمع اور واحد کا رہ جائے گا لیکن محافظت اور مداوت یہ تقریباً ایک ہی مفہوم ہے دوام ہو اور محافظت اس سے آگے بڑھ کر ہے اس کے تمام ارکان کی تعدیل ہو سجدہ ہو تو سجدے کے طور پر ہو ایسا نو جیسے حدیث میں آیا ہے یم کرونا کا نقلی دیکھ کہ ایسے جیسے کہ مرغا ٹھونگا مارتا ہے اور پھر فوراً اپنی چونچ اٹھا لیتا ہے بس ایسے ٹکا اس پیشانی اور اٹھا لیا یہ تو گویا کہ ٹھونگا مارا ہے تم نے مرغی کی طرح سے یا مرغے کی طرح سے بلکہ تعدل ارکان ہے حکومے جانے کے بعد کھڑے ہو تو قبر سیدھی ہو جانی چاہیے سکون کے ساتھ کھڑے ہو سجدے کے بعد بیٹھو تو دوسرے سجدے کے اور اس کے درمیان وہ نہیں جو میں نے اکثر پٹھانوں کو دیکھا ہے یہ وہ تو رکو سے سیدھے سجدے میں جاتے سوائے تھوڑی سی جنبش جو ہے وہ علامت ہی دیتے کہ گویا کہ انہوں نے قیام کا بھی کوئی حق ادا کیا ہے ورنہ یہ کہ رکو سے سیدھے یادین عام کڑو اس جدو اس کے درمیان میں ان کے ہاں قوما ہے ہی نہیں یہ میرا یہ خیال ہے کہ عوام جو ہیں ان کے ان کا ہاتھ گئی لیکن یہ کہ بہرحال اس کو سمجھئے تعدیر ارکان اس لیے کہ حدود نے فرمایا اسے نماز کی چوری ہے اس کے کسی رکن کا آپ حق ادا نہیں کر نماز کی چوری کر یہ سرتا ہے ایک, ایک بدو آیا اس نے آ کے حضور کے سامنے نماز پڑھی دو رکھ کر کہا یہ کی ہوگی حضور نے اس کو دیکھا آیا بیٹھا حضور نے فرمایا سلے سل فعید نقل تصلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑھی ہے یہ تم نے کچھ اور کیا اس کے بعد وہ پھر آ گیا اسی طرح اسی, طرح, اسی طرح نماز پڑھی اسے اسی طرح آتی تھی پھر حضور نے فرمایا ارجا فصلے لے فیل نقل تصلے لوٹو تم نماز پڑھو جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے تم نے نماز نہیں پڑھی پھر اس نے پوچھا ادھر کیسے تب آپ نے فرمایا سکون کے ساتھ ہر رکن جو ہے نماز کا اس کا حق ادا کرتے ہوئے پوری ایک وقار اور شکینت کے ساتھ نماز ادا کرو یہ محافظت ہے نماز کے ارکان اسے قابل ارکان کہتے ہیں محافظت ہے اوقات کی ان نہ صلاح تقانت المومنی نا کتابم وقت کے ساتھ معین ہے اگرچہ اس میں بعض جگہوں پر آ کر کچھ اختلاف ہمارے یہاں اصل کے معاملے میں ہو گیا باقی اور کسی نماز کے وقت کے بارے میں اختلاف نہیں اہناف کے نزدیک جو اثر کا وقت دیر سے شروع ہوتا ہے جبکہ بقیہ تقریباً سب جو ہیں ان کے نزدیک خاصا پہلے شروع ہو جاتا ہے باقی اور میں کوئی فرق نہیں لیکن یہ کہ نماز کو بر وقت پڑھا جائے اور جب وقت شروع ہو جائے تو پھر اول وقت کوشش کی جائے جلد از جلد اس نماز کے فریضے کو ادا کرنے کی کوشش یہ بھی محافظت ہے مردوں کے لیے نماز جماعت کی پابندی یہ بھی محافظت ہے اس محافظت کے لیے لفظ اقیمو ہے عقیم الصلاط علیہ الشمس الى غسق و قرآن الفجر اسی طرح یا بنیا عقیم السلاط وا مربل مارو ونحان کر وسب الاما صابت یا بار بار آتا اقیم الصلاط وات اس تو محافظت اقامت سلاد اور خوشو روح نماز روح سلاد اس میں پورا وجود جھک رہا ہو صرف آپ کے جسم کے اندر جھکاؤ نہ پیدا ہوا ہو آپ کا دل بھی جھک رہا ہو آپ کا پورا مانوی وجود جو ہے وہ جھکا ہوا ہو یہ کیفیت ہے کہ یہ مانوی وصف ہے اس کا لیکن یہاں نوٹ کرنے کی بات کیا ہے چار دفعہ جب یہ آیا ہے معاملہ شروع میں آیا الزین احمی صلاطم خاشرون وہاں شروع میں آیا مارج میں الزین احملا دا دائمون۔ آخر میں دونوں جگہ پر آیا ولزین احم اطم یوہا فضون یا ولزین احم اللہ سلاطم یوہا اب اس سے بھی نتیجہ نکلتا ہے قرآن میں کسی چیز کو ایٹرینڈم نہ سمجھیے الٹ اپ نہ سمجھیے یوں ہی نہیں آ گئی ہے جو بات آئی ہے کسی سبب سے آئی ہے کوئی حکمت ہے زیر ہر ہر لفظ غالب چیدام میں ہے ایک ایک لفظ کے نیچے جو ہے معنی اور مفہوم اور معرفت اور علم اور فہم اور حکمت کے خزانے مدفون معلوم ہوا کہ جہاں تک تعمیر سیرت کی اساسات کا تعلق ہے اقامت السلاد کی اہمیت زیادہ ہے فرض نماز کی اہمیت زیادہ ہے اس کے اوپر تین دفعہ ایمفیسائز کیا گیا جبکہ نماز کی جو مانوی حقیقت ہے اس کو صرف ایک مرتبہ بیان کیا جبکہ بلندر منزل پر جب آپ جائیں گے تو اصل نماز نماز نفل ہو جائے گی وہ نماز جو رات کی بالکل اس کے پیٹ کے اندر پڑھی جا رہی ہے وہ نماز جس کا کسی کو علم تک نہ ہو تم ہو اور تمہارا رب ہو اور کوئی نہ ہو وہ اصل نماز ہے وہ بلند ترین نماز ہے وہ تحجد کی نماز ہے اس وقت نماز پڑھنا ون نا سنیام جبکہ لوگ سوئے ہوئے کس کو پتا نہ ہو کوئی تمہیں دیکھ نہ رہا یہ جو نماز ہے فرض جس کی اقامت کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر نہ صرف یہ کہ تعبیر سیرت کی بنیاد ہے بلکہ معاشرے کی ارگنائزیشن معاشرے کی اجتماعی تطہیر یہ در حقیقت اس کے لیے پیوٹ ہے اس کے لیے یہ گویا کہ جسے سے چکی کا جو قلعہ ہوتا ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے یہ ستون ہے اصلاط و عباد الدین اس دین کا یہ اصل ستون ہے اس لیے کہ پورا مسلمان معاشرہ اس کے گرد گھومتا ہے ایک مسلمان کی زندگی کا نظام الاوقات اس کے گرد گھومتا ہے وہ اپنی اپائنٹمنٹ طے کرے گا تو نماز کا وقت پہلے دیکھے گا اصل کے وقت اصر کے بعد مغرب کے وقت مغرب کے بعد فلاں وقت یہ اس کے حوالے سے اس کے اپوائنٹمنٹس ہوں گویا کہ اس کی پوری زندگی شکنجے میں آ جاتی ہے نماز کے وہ ہے یہ اقامت السلاق اچھا اس میں اظہار ہے اعلان ہے جاؤ حلل اعلان نماز پڑھو لوگ بھی دیکھیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں اخوا نہیں ہے جبکہ جو نفل نماز ہے اس میں اخوا ہے اس میں تنہائی ہے اس میں علیحدگی ہے اس کو چھپانا پسند ہے اس کو بیان کر دیا جائے تو فتنہ بن جاتی ہے تو زمین و آسمان کا فرق ہے فرض نماز میں اور اس نفل نماز میں وہ ہم لوگ جانتے نہیں ہم تو نفلیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں دبا دب مسجد کے اندر حالانکہ در حقیقت روح دین حکمت دین کے بالکل منافی ہے سنت کے منافی ہے حضور سوائے فرض نماز کے کوئی نماز مسجد میں نہیں پڑھتے تھے آپ جا کر اپنے حجرے میں نماز پڑھتے تھے یہ نماز مسجد کے اندر تو صرف فرض نماز ہے باقی نمازیں جو ہیں ان کا پڑھنا اپنے گھروں میں افضل ہے اولا اس اعتبار سے اچھی طرح سمجھ لیجے. کہ یہاں پر جو ہے اس مقام کو اب ہم سورت الفرقان کا جب مطالعہ کریں گے تو اس کا دوسرا رخصاف میں آئے گا وہ جیسا کہ میں ارض کر چکا ہوں وہ ہے تعمیر شدہ سیرت جو ہے بندہ مومن کی اس کی علامت کیا ہے ایک میچیور انسانی شخصیت ایمان سے جو پورے طور سے منور ہو چکی ہے اس کے خد و خال میں رات کی نماز ہے تحجد کی نماز ہے اور ایک وہ ہے کہ جو اثاثات شخصیت کی تعمیر کی اساسات ہے اساسات ہے تعمیر فاؤنڈیشن اس میں یہ نماز فرض اس کا نظام اقامت الصلاط اس کی محافظت اس کی مداوت یہ تین درجے اہم ہے خوشو سے خوشو کا ذکر ایک دفعہ آ رہا ہے اور تین مرتبہ اس کی مداوت اور محافظت کا ذکر ہو رہا ہے بارک اللہ لی و کم فی قرآن العظیم و نفانی ویا کم ولایات و, و ذکل